Hello students. How are you? Well we were talking about uh, new media. It sounds, I uh, think, strange why you don't have another uh, nomenclature. And you use the word "new media," But you see, this is a word uh, widely used uh, all around. What is it? That was what we were talking about last time. What makes it all together to call a new medium? You have a range of different mediums in mass communication. But you see, there has come a line of differentiation, which in fact forces us to call all those things on this side of this divide, a new side of this divide, a new media. Well, the new media... is what all those things, devices, applications and whatever comes to your mind which actually works with the help of digital technology. Now there is not one thing, It's not the computer alone which is uh, working on the basis of this digital technology a binary system. There are so many things. which are actually functioning on the basis of uh, digital technology Well, this is a divide between uh, the old media and what we call new media all those things which are using digital technology one way or the other they are part of uh, new media and all those technologies yes printing technology you have got you have got radio technology you have got analog television technology they are all پارٹ آف اولڈ میڈیا ناٹ دولڈ بٹ سائڈ آف دا ڈیوائڈ یہ لائن جو ہے یہ کرتی ہے بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب نیو میڈیا اسٹوڈینٹ آیا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ آ گئے اس کی اتنی چیزیں سامنے آ گئی نیو میڈیا کے حوالے سے جیسے web pages آ گئے پوری انٹیٹی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پورا اپنا وجود رکھتے ہیں یعنی اگر اور کچھ بھی نہیں ہو اور صرف ویب پیجز بھی ہوں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس طرح ہم بات کرتے آتے ہیں کتابوں کی اخبارات کی پھر ریڈیو کی پھر ٹیلیویژن کی تو اس میں اگر آپ ویب پیجز کی دیکھیں ویب پیجز کی سہولت کہ دنیا میں کروڑوں انسان جو ہیں ہے حکومتیں آرگنائزیشن ایک پورا وجود ہے لیکن اگر یہ ایسا ہوتا تو شاید یہ نیو میڈیا اس کو لیبل نہیں کیا جاتا یہ ویب پیجز کہہ کے ختم کر دیتا مگر پھر اسی ٹیکنالوجی کی بیس پہ آپ کے پاس ایک اور چیز آگے سامنے جو اپنے اندر خود ایک بہت بڑی اینٹی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ای میلز اب آپ دیکھیے کتنا بڑا نظام ہے ای میلز کتنے لوگ ہیں وہ فرام دس ریپڈ میل کراس دا گلوب خط بھیجنے کا ایک ہمارا بڑا روایتی سر تصور ہے اسی کی دہائی تک جب انٹرنیٹ اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا دنیا میں تو خط بھیجنے کے سارے مختلف سسٹمز اپنی جگہ پہ موجود تھے کمیونیکیٹ کرنے کے ابھی بھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ای میل نے کس تیزی کے ساتھ اس کے اوپر رہا اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو نیو میڈیا ہے اس کی ایک خاص بات اور اس کی پاپولیرٹی کی ایک خاص بات یہ جی ہے کہ اٹ اس گیٹنگ چیپر بائی دا ڈے آپ کو ای میل کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے وہ اس کاسٹ سے کہیں کم ہے جو آپ کو آرڈینری میل کے ذریعے جس سے آپ کا واسطہ رہتا ہے جلدی بھی چلی جاتی ہے کوالٹی میں بھی صحیح ہے کوئی ایرر کے زیادہ چانسز بھی نہیں ہیں اور کہیں گم ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں لیکن اپنے اندر ایک پوری اینٹی تھی الیکٹرانک کی ہم نے آپ سے بات کی تھی اب الیکٹرانک کیاوس کیا ہے کہ آپ جیسے پوری دنیا میں مروج ہے کہ ہائی ویز کے اوپر کیاوس جسے کھوکھا کہتے ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اگر رکیں آپ اخبارات پڑھنا چاہیں آپ فریش ہونا چاہیں آپ ٹی وی دیکھنا چاہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے چاہے آپ اس وجہ سے رکے ہوں کہ گاڑی کو آپ چاہتے ہیں تھوڑی ریسٹ دے دی جائے یا ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ میں ذرا روک لیا جائے ٹریول آپ کا زیادہ ہو گیا ہے کیوس بنے ہوتے ہیں جہاں آپ بیٹھتے ہیں جگہ پہ اس طرح کے کیوس ہوتے ہیں جیسے ٹریفک پولیس ہائی وے پولیس کے کیس ہوتے ہیں وہ آپ کو گائڈ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اوور اسپیڈنگ تو نہیں کر رہے اور کوئی اور چیز ہو تو کوئی فسٹ ایڈ چاہیے ہو تو اس طرح اب کیا ہے اب الیکٹرانک بننے شروع ہو گئے دنیا میں آپ گاڑی روکیے آپ وہاں جائیے کیا ہے آپ نے اپنی میل چیک کرنی ہے آپ کا ٹریول ٹائم کافی زیادہ ہے آپ پانچ چھ گھنٹے ٹریول کریں لیکن آپ کو ایک گھنٹے کے بعد جب آپ روانہ اپنی کیونکہ آپ کو بہت جلدی جواب دینا ہے فرض کریں کوئی بزنس کا معاملہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ہی دوسری کمپنی آپ کو ریسپانس دے آپ فوراً جو بھی آپ کی کوٹیشن ہے یا جو بھی چیز ہے یا آپ کا ایڈمیشن فارم ہے یا کچھ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے آپ فوراً ان کو بھیج دیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ایک خاص ٹائم فریم میں بھیجنا ہو اور یہ نہ ہو کہ آپ اگر تھوڑا دیر کر دیں تو ان کا وہ ٹائم ڈیڈ لائن کی گزر جائے مختلف ملکوں میں ٹائمنگ ڈفرینٹ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد مجھے اپنا یہ فارم یا جو کوٹیشن ہے یہ وہاں بھیج دینی چاہیے تاکہ اور وہ اس کو بھی دیکھ تو اپنی میل چیک پوری دنیا نہیں بن گئی اگر یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو اس کا تصور نہیں ہوتا ہاں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ٹی وی دیکھ سکتے تھے لیکن اس طرح کی انٹریکٹیوٹی نہیں ہو سکتی تھی بالکل نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی پوڈ کاسٹنگ آپ سے بات ہوئی تھی پوڈ کاسٹنگ میں کیا ہے کہ آپ دیجٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر شخص اگر چاہے اپنا ایک سارٹ آف ریڈیو اسٹیشن بنا سکتے آپ چاہیں تو اس میں کوئی ڈسکشن رکھ لیں کوئی اس میں میوزک رکھ لیں آپ چاہیں تو اس میں لیٹس نیوز رکھ لیں آپ چاہیں تو اس میں ایک آدمی اپیئر ہو کے خبریں بھی سنا سکتے اور لوگوں بتا سکتے ہیں پوڈ کاسٹنگ میں اب اس میں یہ ہے کہ بہت آپ کو نہ تو حکومتوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو کوئی مشینری کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے جو بھی آدمی آن لائن ہے وہ بڑے آرام سے آپ کے ایریے میں آپ کے پاس ورڈ کے ذریعے اگر آپ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے وہ آپ کے اپنے لاگ آن ہو کے آپ کے ایریے میں جا کے دیکھ है ہو اگر آپ کا یہ اسٹیشن پاپولر ہے اور اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے اور پاپر بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آپ باد چاہیں تو کوئی کمرشل ویلو بھی کریئٹ کر لیں پوڈ لیکن یہ پوسبل کیسے ہوا اونلی because آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نیو میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں اسی طرح ایک بات ہوئی تھی سی کی ڈی کی وہ اپنے اندر ایک بالکل الگ سا ایک چیپٹر ہے اس کے مینوفیکچرر اور ہیں اس کی سیل اور طرح سے ہو رہی ہے وہ بند اور طرح سے نہیں ان کی کنورژن سے ہو رہی ہے وہ اپنے اندر پوری ایمٹیٹی ہے سی ڈیز کی اور ڈیوی ڈیز کی شہر کے اندر ملکوں کے اندر ہزاروں آؤٹ لیٹس ہیں ہزاروں دکانیں جہاں پہ کوئی ای میل کا کام نہیں ہو رہا کوئی ویب پیجز کا کام نہیں ہو رہا کچھ ان کو الیکٹرانک کی اور انٹرسٹ نہیں ہاں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سی ڈیز اور ڈیوی ڈیز کے ساتھ ہے یعنی ایک اپنے اندر ایک مکمل کاروبار ہے تو یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بیس پہ یہ ساری چیزیں بنی اور یہ ساری میڈیا ریلیٹڈ ہیں یہ ساری کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور یہ ساری ان میں سے بہت ساری ایسی جو میس کمیونیکیشن کا ڈائریکٹ حصہ ہیں جو میسج کے لیے کوئی بھی انہیں استعمال کر سکتا ہے اور یہ میڈیئٹڈ کمیونیکیشن ہے جہاں آپ کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جب مین کمیونکیٹل یہ ساری میڈیئٹڈ کمیونیکیشن اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوائڈ کے اس طرف یعنی یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے اس طرف بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں میڈیا کے اندر اس وقت انہیں لیبل کر دیا گیا ہے ایز نیو میڈیا تاکہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے اولڈ میڈیا سے جیسے آپ کے کتابیں تھیں اخبارات ہیں ریڈیو ہیں ٹیلیویژن ہے ابھی بھی ان کا وجود ہے ہم آگے چل کر ایک جگہ دیکھیں گے اس بات کو کنٹینویشن میں کہ ایک نئے میڈیا کے آنے سے پرانا میڈیا بالکل اس کا وجود ضرور رہتا ہے لیکن ظاہر ہے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھتے تو جو نئی چیز سامنے آتی ہے اس کی طرف انسان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد اتنی چیزیں سامنے آ کہ اگر آپ ان کے الگ الگ نام رکھنے شروع کرتے تو آپ کو پھر ہر دفعہ یہ کہنا پڑتا اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے ایک بہت عام فہم سا اور سادہ سا طریقہ ڈھونڈ ان ساری چیزوں یہ So, new media means everything based on digital technology. ٹیکنالوجی بس یہ ایک لائن آف ڈفرنس کریٹ ہو گئے آپ اولڈ میڈیا کہہ لیجیے آپ نیو میڈیا کہہ لیجیے جو ہی آپ media میڈیا کہیں گے اس سے مراد ہو جائے گی کہ اس میں اب آپ کی آپ کے کمپیوٹر کی کسی نہ کسی حساب سے انوالومنٹ ہے جیسے ہم نے کہا موبائل فون جو آپ کا ہے آپ یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی وائر لیس ہے صرف اور یہ جو وہ آپ کو وائرلیس یہ اینل نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بیس کرتے اس میں سافٹ ویئر ہے اگر آپ ریپیئر کے لیے جائیں تو آپ کو زیادہ سا اس کا زیادہ بہتر آئیڈیا ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک چپ ہے کمپیوٹر چپ ہے جو ریکارڈ کرتی ہے جو میموری کو رکھتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بیس پہ کسی بھی اور چیز کا فنکشن ہو سکتا ہے یہ کسی بھی انالاک سگنل کو ڈیجیٹلائز کر کے پھر آپ کو دوسری فارم میں ڈیکوڈ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں یہ اس گیجٹ میں بھی آپ کی یہ بھی ایک نیو میڈیا کا حصہ ہوگا اور ابھی یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنے کا نہیں ہے ابھی ایسا لگتا ہے کہ پچھلے چونکہ پندرہ بیس سال میں اس میں اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں آئی ہیں کہ کرائم یہی بتاتے ہیں یعنی فرام دا آن دا فیس آف اٹ کین سی ان دا کمنگ ایئر یو ووڈ فائنڈ مور ڈیوائز مور ایپلیکیشن مور ڈسکوریز more innovations on the basis of this digital technology کیا وقت دکھائے گا ہم بھی دیکھیں گے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں مگر یہ لگ رہا ہے کہ نیو میڈیا جو ہے اس کا ابھی ایکسپینشن کا پیریڈ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو بزنس ورلڈ ہے ان کے لیے یہ ایک بڑی کباہت کی بات ہے بزنس کے جو لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ دے شوڈ انویسٹ اینڈ دے شوڈ ارن money they should get profit بڑی کامن سی بات اور چونکہ ہم میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے ایڈوانسمنٹ کا یہ عالم ہے کہ اس میں یہ بزنس بھی شامل ہے یعنی کنٹینٹ کے حوالے سے جو ہم میتھس میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اب اس میں یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ہماری اسٹڈی میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ اس میں بزنس کا ایلیمنٹ کس قسم ہے اس سے بہت ساری چیزیں ڈیٹرمین ہوتی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم بات میں بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ انجوائے کر رہے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو بڑی اچھی ایک تو ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے دوسرا یہ سستی بھی کوالٹی بہت ہائی ہے اور اس کی پرائز اولڈ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کم بھی ہے جیسے ٹیلیویژن مہنگے ہوتے تھے کمپیوٹر جو ہیں اس سے سستے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے مانیٹر بھی اب ٹیلیویژن میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے آپ کو پورے مہینے میں جو اخبار کی آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں میگزینس بہت مہنگے مہنگے ہیں آپ کو کمپیوٹر کے اوپر وہ سارے اویلیبل آپ مفت میں پڑھتے جا رہے ہیں کوئی وہ نہیں کے لیول پہ تو یہ عالم ہے اچھا انہی کا یہ انٹرسٹ ہے کہ بزنس کے لوگ جو ہیں they are to here لیکن ان کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی بیرسنگ سچویشن ہے کیونکہ عوام کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جو کمپیوٹرز کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہیں ان کی میس لیول پہ پروڈکشن شروع ہو چکی ہے جب پروڈکشن بہت میسو لیول پہ شروع ہو جائے ایک بات بہت, بہت کامن ہے جیسے ہمارے ہاں اکنامکس سے دلچسپی رکھنے والے جو اسٹوڈینٹس ہیں تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے کہ جب بڑے پیمانے پہ پروڈکشن ہوتی ہے تو جو پرائسز ہے وہ پر یونٹ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اب عوامی دلچسپی کا عمومی دلچسپی کا عالم یہ ہے کمپیوٹر میں پوری دنیا میں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ضرور ایک نئی ٹیکنالوجی ہے ابھی آئی ویپ بیس سال ہوئے مختلف چیزوں کو اور پھر نئی نئی چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں تو ان کی یوٹیلیٹی اس قسم کی, کی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر اپنے آپ کو یہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہے جو کمیونیکیشن ہے وہ فاسٹر ہے سستی بھی ہے لیکن جو بزنس کے لوگ ہیں جنہیں اس ایریا میں انویسٹ کرنا ہے وہ بہت خوش نہیں جیسے ہم نے آپ کو ایک, ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی نے فرض کریں کہ دو تین یا دو کروڑ روپے کے کمپیوٹرز خرید لیے ہیں یہ سوچ کے کہ چونکہ اتنی ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ بیچنے ہیں پتہ چلے کہ ابھی تین مہینے ہوئے نہیں آپ نے ایک سال کی پلاننگ کی ہے جو کہ بزنس میں کوئی بہت لمبی پلاننگ نہیں ہے بعض بزنسز میں کئی کہ سال کی پلاننگ ہو سکتی ہے آپ نے ایک سال کی پلاننگ پہ یہ انویسٹمنٹ کر دی پتہ چلا تین مہینے کے بعد کے جو پرائس ہیں پوری دنیا میں وہ تو آدھی رہ گئی ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ کا یہ ایک تھوڑا سا فیئر ہمیشہ رہتا ہے اس معاملے میں دوسرا جو ہمارے ساتھ جو میس کمیکیشن کے ساتھ زیادہ لنک کرتی ہے بات جیسے ایڈورٹائزنگ کا ایریا ہے اب دیکھیے ایڈورٹائزنگ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جانے کا اولڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہاں پر ایڈ پروڈیوس کرنے کا پروسیس بالکل ڈفرنٹ ہے مختلف کمرے ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ڈرافٹ مین بیٹھے ہوئے تصویریں الگ بن رہی ہیں ان کو جوڑا جا رہا پھر آرٹ پول ایک فیزیکل چیز ہے جو بنتی ہے جو بعد میں آپ اخبارات کو بھیج دیتے ہیں اگر ٹی وی کے لیے ہے تو آپ اس کو باقاعدہ شوٹ کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں بالکل ریفائنڈ فارم میں آپ ٹی وی والوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں جیسے سسٹم تھا اب کیا ہے کہ جب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے یہ والی اور اس کی بیس پہ آپ نے یہ چیزیں بنانی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی ایک انویسٹمنٹ یہ سامنے آ گئی کہ آپ ایسے لوگ ڈھونڈے جنہیں کمپیوٹر کی ان ایپلیکیشن کا پتہ ہے جن کی استعمال سے آپ یہ چیزیں بنا سکتے جیسے تھری ڈی کا پتہ ہے جیسے انہیں ایڈیٹنگ کا پتا ہے جیسے انہیں اور بہت ساری چیزیں جو ساؤنڈ اور ویژل کے ساتھ میچ کرتی ہیں گرافکس کا معاملہ اخبارات کے لیے ہے تو گرافکس کس طرح ڈیزائن کرنے ہیں؟ کیسے یوز کرنے I mean, there, so much to talk about. پہلے تو آپ وہ لوگ لے کر اچھا چونکہ وہ لوگ نسبتاً کم ہیں. As to the, in the old technology وہ لوگ زیادہ پیسے بھی مانگتے ہیں چونکہ ایک فری کے اندر, ہر چیز کے اپنی ویلوشن سو یو ہیو ٹو پے مور سرچ لوٹ کچھ ایسے لوگ لے کے آئے کہ آپ ان کو لے کے آتے ہیں تو یو ہیو ٹو پرچیز نیو مشینری کیونکہ جس پہلے سے آپ پروڈیوس کر رہے تھے آپ کے کی کیمراز جو تھے وہ اینالگ تھے اب تو وہ کام نہیں کرے گا یو نیڈ ٹو ہیو ڈیجیٹل کیمراز اسی طرح آپ کے پاس جو ہیں وہ بہت سپیریئر لیول کے ہونے چاہیے جیسے آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں پینٹی ایم تھری اس سے کام نہیں بنے گا اس کے ریم زیادہ ہونا چاہیے اس کی اس کی کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے اس کی جو ہارڈ ڈسک اسپیس ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہونی چاہیے بجلی کی فلکچویشن سے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مد نظر رکھنی ہیں کیا ہے کیسے خرچ ہوں گے یو ہیو ٹو اسپینڈ منی اگر آپ نے آپ کو شفٹ کرنا ہے آپ نے اولڈ ٹیکنالوجی سے نیو ٹیکنالوجی نیو میڈیا ٹیکنالوجی سے جب آپ نے نیو میڈیا کے لیے چینج کرنی so پھر آپ نے اس کی مینٹینس بھی کرنی اب یہ سامان کمپیوٹر کا ریلیٹولی تھوڑا سا نازک بھی ہے نازک اس سینس میں کہ پہلے زمانے کے جو اولڈ ٹیکنالوجی کی بیس کرتی تھی چیزیں وہ اتنی زیادہ ان کی مینٹیننس کی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے یہ کمپیوٹر کا معاملہ ہے جیسے وہاں پہ ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے ان جگہوں پہ ان کی ایئر کنڈیشننگ خاص طور پہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کیا قیامت کی گرمی ہوتی کمپیوٹر کو بھی بہت جلدی گرمی لگ جاتی اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیے آپ کو اب کولنگ کی کوسٹ آپ کی الگ سے ہو جائے گی اس حوالے سے ایک فائدہ تو یہ جی کہ جو بندے ہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے اے سی میں بیٹھنے کا حالانکہ اصل پرپس جو ہے وہ مشینی کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس سے کیا جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں لیکن انویسٹرز کے پوائنٹ آف ہے یہ ایک نئی چیز ہے اچھا یہ بھی اگر کر لیا چاہے آپ لوگ ٹرین ڈھونڈ لیتے ہیں آپ نئی مشینوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں آپ مینٹیننس کی بھی کیئر کر لیتے ہیں ساری مگر اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پہ رہے گا فار سم ٹائم جو آپ نے مشین خرید لی ہیں جو کمپیوٹرز جس لیول کے آپ نے لے لیے ہیں یہاں پر رہیں گے جو اپلیکیشن آپ یوز کر رہے ہیں ٹو پروڈیوس ڈیفرنٹ تھنگس فار ڈفرنٹ آرگن آف میڈیا لائک نیوز پیپر اور ٹیلیویژن اور ریڈیو اور ایون اگر کمپیوٹر کے لیے بھی آپ کو چیزیں بنا رہے ہیں تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر رک جائیں گی نیو میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی کباہت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ دو سال کے بعد آپ کو پتا چلے کہ ایک کمپیوٹر کی نئی جنریشن آنی شروع ہو گئی ہے دے کو در فائنر ان کوالٹی ایز کمپیئر ٹو دا پرزنٹ ون اور کچھ اور لوگ جو ہے وہ ٹرینڈ ہے اس معاملے میں اب آپ کی جو competition کا معاملہ ہے جو آپ کا کمپیٹیٹرس ہیں وہ اس ٹیکنالوجی پہ shift ہو رہے ہیں technology پہ یا جو نئی gadgetry آ گئی ہے based on this digital technology اب یا تو آپ survive کریں یا آپ wipe out ہو جائیں یہ تو پھر جو بگ فش ہے وہ اسمال فش کو نہیں دے گی بزنس کے لوگوں کے لیے اس میں ایک یہ والا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ نیو میڈیا کی جو اپلیکیشن کس طریقے سے نمٹا جائے لیکن یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے کس قسم کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ آپ میں ایز کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں یہ بات آپس میں شیئر کرنی ہے کہ جب نئی چیز آئی ہے تو آج کل بالکل ٹوڈے لیٹسٹ سچویشن جو ہے میس کمیونیکیشن میں کیا ہے یہ جو ہم نیو میڈیا جس کو کہتے ہیں کہ نیو میڈیا کیا ہے نیو میڈیا کے آنے سے کیا فوائد ہو رہے ہیں اور کیا کچھ کباہتے بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے کی نقصانات کیا ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ابھی کچھ کباہتے باقی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ بہت تیزی کے ساتھ نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں مستقبل قریب کے حوالے سے ابھی ایسا نہیں ہے جیسے اخبارات کا معاملہ تھا کہ چار سو سال تک اخبارات جو تھے وہ ان رہے کیونکہ ریڈیو چار سو سال بعد آیا پھر ریڈیو کے آنے کے کچھ عرصے کے بعد پھر ٹیلیویژن آیا پھر ٹیلیویژن بھی بہت عرصہ تک اپنی ایک خاص فارمیٹ کے ساتھ قائم رہا لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے ایک کے بعد ایک چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں دیکھنے دیکھنے کی بات ہے چند سالوں کی بات ہے کہ جو موبائل فون ہے ان میں ڈفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ ان میں نئی اپلیکیشن آتی جا رہی ہیں اور نئے فیچرز آتے جا رہے ہیں آج سے صرف پانچ سال پہلے شاید انٹرنیٹ بہت سارے ممالک میں اویلیبل نہیں ہوتا تھا اس میں جی پی آر ایس جو ہے لیکن اب کیا ہے اب اس میں آپ کو ایسے شاید ہی کوئی ممالک ایسے ملیں گے جہاں آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو آپ بینڈ بیٹ جو ہے وہ اس کی پرائز نیچے آتی جا رہی ہے جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے وائس کوالٹی بہتر ہوتی جا رہی ہے اور غزب کی بات یہ ہے اسٹوڈینٹس کی ان کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اتنا اس کی میس پروڈکشن ہے تو لگ رہا ہے ایسا کہ آنے والے کچھ عرصے میں جو نیو میڈیا ہے اس کے اندر مختلف چیزوں کا وجود ابھی تیزی کے ساتھ آتا رہے گا کب تک یہ سلسلہ جا رہے گا یہ تو صرف وقت بتائے گا لیکن آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو میڈیا کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے اور ہم جو میس کمیونکیشن کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ ہم کس وینٹیج پوائنٹ سے کہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ میس کمیونکیشن میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ ویسے تو سارا ساری جو ہسٹری ہے ہماری میس کمیونیکیشن کی یہ کوئی چار پانچ سو سال کی ہے لیکن یہ پچھلے پچیس تیس سال میں جب سے نیو میڈیا کی بات شروع ہوئی ہے اس میں بہت تیزی آ چکی ہے اور وقت کا ساتھ دینا ہی اور اس کو سمجھنا ان ساری چیزوں کو کباہتوں کو ہی آپ کو ایک اس کے اندر ایک اسٹڈینس دے سکتا ہے ایک فرمنیس دے سکتا ہے اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے پائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ اول ٹیکنالوجی کے ساتھ آ, بالکل ایک ماضی کا حصہ بنتے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک لحاظ سے لازم بھی ٹھہرا ہوا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ساری چیزوں کو سمجھیں اور انہیں کو ہی دیکھیں کہ وہ پریکٹس میں کس طریقے سے لا سکتے ہیں بات کرتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جب میس کمیونیکیشن اسٹوڈینٹس کیا وجود آیا تو کچھ چیزیں تو بالکل براہ راست ہم جانتے ہیں کہ یہ میس کمیونیکیشن سے ان کا تعلق ہے بہت دفعہ ذکر ہو چکا ہے جیسے اخبارات کا ٹی وی کا ریڈیو کا اور کمپیوٹر کا اور نیو میڈیا کا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں تھیں جو میس کمیونیکیشن کی ترقی کے ساتھ سامنے آئیں ان کا ڈائریکٹ تعلق میس کمیونیکیشن سے شاید نہ ہو لیکن انڈائریکٹ انہوں نے ان کی جو گروتھ ہے ان کی جو ریکگنیشن ہے وہ بڑی فینامنل اتنی فینامینل ہے کہ وہ ایک الگ سے ایک سبجیکٹ کی شکل اختیار کر گئے حالانکہ ان کا وجود اور ان کی ترقی میس میڈیا کے حوالے سے جیسے پروپیگینڈا پروپیکنڈا ہو سکتا ہے کہ میتھس میڈیا آنے سے بھی پہلے ہوتا مگر ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نون نہیں تھا اس کی ٹیکنیکس اس طرح سے نو نہیں ان کی ٹیکنیکس کی اس طرح سے پریکٹس ممکن نہیں تھی جس طرح میس میڈیا کے آنے سے خاص طور سے ریڈیو کے آنے سے جس طریقے سے پروپیگینڈا جو ہے اس کی نئی جہتیں سامنے آئی پبلک ریلیشننگ پبلک ریلیشننگ پہلے بھی ہوتی ہوگی لیکن میس میڈیا کے آنے کے بعد پبلک ریلیشننگ نے اتنی سائڈیں اختیار کی اتنے رخ اختیار کیے اتنے زاوی اختیار کیے ہم نے دو سیٹنگس پہ بات کی کہ اس کی کس طرح سے میتھڈالوجی ہے کون سے ٹولز ہیں کس طریقے سے کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے جو ریل ہے اس کے لیے جو یوز کی جاتی ہے چیز وہ میس کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ ایریاز ہے ایک اور چیز نے تو بہت نوٹسبلی ترقی کی اور صرف میتھ میڈیا کے حوالے سے جیسے آپ جانتے ہیں ایڈورٹائزنگ شروع ہوئی جب اخبارات کا وجود سامنے آیا بہت آہستہ آہستہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ بعد میں کیا شکل لے لیں گے اور ہوا کیا انیسویں صدی کے تقریباً اختتام پہ ایڈورٹائزنگ نے ایک بہت ہی فارمل شکل اختیار کرنے شروع کر دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سامنے آ گئی کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئی یونیورسٹیز میں کورسز شروع ہو گئے پتا چلا کہ جو بزنس کے اسٹوڈینٹ ہیں ان کے لیے ایڈورٹائزنگ کو پڑھنا لازمی ہو گیا اور اب تو ایڈورٹائزنگ کے بالکل الگ سے کورسز ڈگریز سرٹیفکیٹ کورسز اور مختلف قسم کے شروع ہو چکی ہیں اور ایک جیسے ہم نے بات کی تھی اب تو حالت یہ ہو گئی کہ میس کمیونیکیشن کے بہت سارے ایریاز ایڈورٹائزنگ پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے یعنی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کا براہ تعلق ہے میڈیا کی گروتھ کے ساتھ جتنی میتھس میڈیا کی گروتھ ہوتی جا ہے اتنی ہی ایڈورٹائزنگ جو ہے ان کو فائدہ ہوتا چاہ رہا ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو میس میڈیا کے ساتھ, ساتھ جنہوں نے ترقی پائی ایک چیز اور بھی ہے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اور ڈسکشن ہوگی بہت پاپولر ٹرم ہوتی جا رہی ہے آج کل اے بز ولڈ آل راؤنڈ گلوبلائزیشن وی آر ٹاکنگ آف میڈیا میڈیا جو ہے اس کی گلوبلائزیشن کیا ہو رہی ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن ہے کیا آپ اخبارات اٹھا لیں آپ ٹی وی پہ ڈسکشن دیکھ لیں آپ کچھ خبروں میں دیکھ لیں آپ کسی سے لیں گئے وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ گلوبلائز ہو گیا بہت سارے لوگ ہم نے نوٹس کیا کہ وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے اور اب ایک ویلج کی طرح بنتی جا رہی ہے جس میں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بڑی تیزی سے تعلق رکھ سکتے ہیں کچھ اس قسم کے تصور پہ بیس کرتے ہیں جب یہ گلوبلائزیشن کی بات ہوتی ہے اسٹوڈینٹس یہ ایک یہ بڑا ہی مہم سی اپروچ ہے یہ ایک بہت یعنی بہت براہ راست کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بڑی ناقص قسم کی اپروچ ہے گلوبلائزیشن کو اس طرح سے انٹرپریکٹ کرنے کی گلوبلا جو ہے بہت ڈیفائنڈ فارم میں سامنے آئی ہے لفظ ایسا ہے meaning but the way word is used in its actual meaning what the people mean when they talk about globalization their meaning are little different from what ڈکشنری گلوبلا جو لوگ ہیں ہو رہے جیسے ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں گلوبلائزیشن جو ہے جس معنی میں استعمال ہو رہی ہے یہ اکنامک گروتھ کے سینس میں یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے اگرچہ اس کو بہت ایسے روپ دیے جا رہے ہیں کہ لگے نا کہ یہ کوئی اکنامک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن جہاں پہ بھی آپ اس کی اسٹڈی کریں گے جو بھی ایکٹیویٹی گلوبلائزیشن کے ٹائٹل کے نیچے ہو رہی ہوگی آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک اکونامک انٹرسٹ پایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس کس طرح سے ہو رہا ہے تاکہ پھر ہم یہ سمجھ سکیں کہ گلوبلائزیشن آف میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلائزیشن میں اور گلوبلائزیشن میں فرق کیا ہے جب ہم بات کہتے ہیں انٹرنیشنلائزیشن اس سے مراد جو ہوتی ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں جن کی انٹرنیشنل باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہے ڈیمارکیٹڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جیسے ایک ملک دوسرے کے قریب آ رہا ہے کوئی اور ملک کسی اور ملک کے قریب آ رہا ہے ایک سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی کے قریب آ رہی ہے ڈفرینس ختم ہو رہے ہیں یہ بھی تو ایک گلوبلائزیشن کی بات ہی ہے نا اگر ڈکشن میننگ کے حساب سے دیکھا جائے کہ گلوب کے اوپر مختلف قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہی ہو رہی ہیں انٹرنیشنلائزیشن گلوبلائزیشن کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی بزنس آرگناشن دنیا بھر میں دے آر کراسنگ انٹرنیشنل بارڈر ود دیئر اون ویٹ ود دیئر اون انڈرسٹینڈنگ دے آر انفیکٹ ہیزم دے آر دیسپینڈنگ کراسنگ دی انٹرنیشنل لائن ایک پورا سسٹم اس قسم کا دنیا میں ایک آرڈر ایک آپ سمجھ لیجیے گلوبل آرڈر اس قسم کا آ رہا ہے جس میں جو بڑی بڑی کمپنیز جن کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر کا سرمایہ سرپلس ہے. ہے یا جیسے بھی ہے انہیں یہ اختیار حاصل ہوتا جا رہا ہے اس سسٹم کی وجہ سے کہ وہ اپنے ملک سے نکل کے ایک دوسرے ملک میں جائیں اور کوئی رستے میں کباہتے نہ ہوں اگر کہیں ہیں تو انہیں دنیا کے جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں لائک یونائٹڈ نیشنس ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے آپ جانتے ہو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو اس قسم کے ادارے ہیں پھر ان کو ایکشن میں لایا جائے اور اگر یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جانے میں کوئی کباہت ہے کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے کوئی حکومت بات نہیں مان رہی تو ان اداروں کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جیسے این جی اوز بھی بہت اس قسم کی ہیں اور مختلف گروپس بھی بنے ہوئے ہیں ممالک کے وہ ان ممالک پہ تھوڑا پریشر ڈالیں کہ دیکھیں یہ کمپنی جو ہے یہ آپ کے ملک میں آنا چاہ رہی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے یا اس ملک کی جو پروڈکٹ ہیں وہ دوسرے ملک میں جا کے ہم بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے اپنی جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو کم کریں اور لوگوں کو ایسے انسینٹیو دیں کہ لوگ وہاں پہ پھر ایک ایٹماسفیئر کیا جا رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہیں آ, ان کو آپ انکریج کریں سارے ممالک سے کہا جا رہا ہے اور سارے ممالک اس کو کر بھی رہے ہیں اس لیے کہ یہ, یہ جو آرڈر ہے گلوبلائزیشن کا آڈر ہے جس میں ہم نے کہا کہ مین انٹرسٹ جو ہے وہ اکنامکس کا لیکن اسے ہرگیز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو پروفٹ ہے یا جو فائدہ ہے وہ صرف انہیں کارپوریشن کا ہے جو بڑی بڑی ہیں جو انویسٹ کر رہی ہیں کچھ ایسا نہیں ہے کوئی لوٹوٹ کا نظام ایسا نہیں ہے ایک آرڈر ہے جس میں آپ انویسٹرز کو مدد دیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے دوسرے ممالک میں جائیں ایکوزیشنز کریں مطلب وہاں کی وہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کوئی ادارے خریدنا چاہتے ہیں کوئی اکنامک سے ریلیٹڈ وہاں کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جب وہاں پہ انویسٹمنٹ جائے گی وہاں پہ زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور مختلف چیزیں وہاں پہ پیدا ہوں گی جس کا بینیفٹ جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن جنرلی جو, جو ناقدین ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن کا پیٹرن جس طریقے سے گلوبلائزیشن ہو رہی ہے جس طریقے سے اس کو کہا جا رہا ہے اور ایکچولی جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں آ, اب حکومتوں کا کنٹرول اتنا مضبوط نہیں رہے گا جتنا ان کارپوریشن کیونکہ ان کو ان کی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے دیٹ از پروٹیکٹیڈ بائی دی لاز آف دا کنٹریز ویئر دی گو اینڈ دا لاس فروم ویئر دے اور اتنا ایک لیگل سپورٹ حاصل ہوگا اور چونکہ دے منی اگر ان کے مفادات کو کوئی روکا جائے گا تو دے کین آلسو ٹوٹ ان ڈفرنٹ وے تاکہ ان کی جو بزنس uh, کی انٹرسٹ ہے وہ انٹیکٹ رہ سکے دس از این آرڈر گلوبلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں بہت اگر ہم بریفلی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک ملک سے جو بزنس uh, کے جو لوگ ہیں ان کو دوسرے ملک میں ڈائریکٹ رسائی حاصل ہے یہ جو ایک پورا سسٹم بنتا جا رہا ہے اس کو ہم گلوبلائزیشن کے معنی میں دیکھتے ہیں. پیسے سے زندگی کے بہت سارے عوامل ریلیٹڈ جب پیسہ آپ اس کو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے دیکھیے کہ جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں یا نہ ہوں اور پھر جب آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں اور زیادہ آنے شروع ہو جائیں اور بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں تو آپ کی زندگی کے بہت سارے ایریاز اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی لیونگ کو آپ کی کلچرل ویلوز کو آپ کی اپروچ کو آپ کی پوری پرسنالٹی کو فیملی کو گلی محلے کو علاقے کو شہر کو ملک کو اگر پیسے نہیں ہوں تو وہ آؤٹ لک بالکل ڈفرنٹ ہے پہلے سے آپ کا نالج جتنا مرضی ہو آپ کی اور چیزیں ویلوز جتنا جیسی بھی ہو لیکن اگر آپ اس میں سے منی نکال دیں تو اس کے آؤٹ لک ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے گلوبلائزیشنگ فرام ون پوائنٹ آف دا ولڈ ٹو اندر اٹ از ہیونگ اٹس افیکٹ آن دا لائف آف دا پیپل میڈیا کے حوالے سے بات کریں میڈیا کے حوالے سے جو گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے جیسے ہم نے کہا کہ آپ چیزیں خرید بھی سکتے ہیں چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں تو کیا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی کمپنیز جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں جو, جو آپ سمجھیے کہ فلم کے ایریا میں بھی ہیں نیوز کے ایریا میں بھی ہیں ٹیلی ویژن کے ایریا میں بھی ہیں ریڈیو بھی جن کے ہیں وٹ دے آر ڈوئنگ دیز وہ میڈیا کو ایک انٹرنیشنل اینٹی بنانے کی فکر میں ہے اگر فکر میں نہیں ہے اس تگودوں میں ضرور کہ کیوں نہ میڈیا کو ایک انٹرنیشنل اینٹی بنا دیجیے یہ کیا کہ میڈیا دنیا کے فلاں حصے کا اس طرح کا ہے فلاں حصے کا اس طرح کا ہے فلاں جگہ پہ میڈیا اپنے عوام کو یہ کہتا ہے فلاں جگہ کے عوام اپنے میڈیا کے تھرو یہ کہتے ہیں یہ مختلف بحثیں جو ہوتی رہتی ہیں دنیا میں اس قسم کی کچھ پسندیدہ کچھ نا پسندیدہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ میڈیا کو انٹرنیشنلائز کر دیا جائے یا گلوبلائز کر دیا جائے ایک اینٹی ہو اور بس سارے میڈیا کے اوپر ایک ہی طریقے سے سب سے پہلے تو جو میڈیا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کنزیومرزم کی طرف کہ آپ ایک پورا کلچر پیدا کریں جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ہی ہیمر کریں لوگوں کو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے مین لی آپ اتنا زیادہ انہیں راغب کریں کہ جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں وہ اس طرف سوچیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی کنزمپشن بڑھانی ہے where they should spend money آپ انہیں اتنا ایک گلیمرس طریقے سے یہ چیز دکھاتے ہیں کہ جو کنزیومرزم ہے وہ بڑھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی یہ خواہش بڑھ جاتی ہے چیزوں کو کنزیوم کرنے کی تو جو لوگ ان چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں اگر آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو جو جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے کس لیول پہ رکھنا ہے بلک پہ رکھنا ہے میڈیم لیول پہ رکھنا کنٹرول جن کے پاس ہولڈنگ ٹیکنالوجی اینڈ دے آر آلسو کیپنگ سم ٹیکنالوجی ان ریزرو تاکہ اگر کوئی دوسرا ملک اس ٹیکنالوجی کو اپنا لے یا ان کے پاس وہ پہنچ جائے تو دے should use their نیکسٹ ٹیکنالوجی تاکہ دوسری کوئی اور طرح کے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں نہ آ سکیں تو دس از ناٹ گوئنگ آن ان دا ورلڈ میڈیا میں یہ ہے کہ وہ کنزیومرزم پیدا کرتے جب کنزیومرزم آیا تو سارے چیزیں یوز کرتے ہیں اخبارات یوز کریں گے ٹیلی ویژن یوز کریں گے میوزک کے پروگرام یوز کیے جاتے ہیں میوزک البم اس کام کے لیے یوز کی جاتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے گارمنٹ سے لے کے اور مختلف حوالوں سے جس میں کنزیومرزم کی آپ کو ڈائریکٹ یا ان ایک میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے کیونکہ میڈیا کا امپیکٹ بڑا پاورفل ہے اس لیے اٹ ورکس اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کنزیومرزم کی طرف دنیا موو کر رہی ہے خاص طور پہ ایسی سوسائٹیز جو اوپن ہیں جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں جہاں پہ گورمنٹس جو ہیں وہ میڈیا کو آزاد ہیں وہاں پہ وہ روک نہیں سکتے ان کو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیے ٹرانس نیشنل کارپوریشن ہم کہتے ہیں وہ والی کارپوریشن جو کئی ملکوں پہ پھیلی ہوئی ہیں ایسی ایسی کمپنیز کو ٹی ایم سیز کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں ایک ڈرنک امریکہ میں بھی ملتا ہے وہی ڈرنک آپ کو شنگائی میں بھی ملے گا وہی ڈرنک آپ کو پاکستان میں ملے گا آپ, آپ کو بھارت میں بھی ملے گا آپ ملیشیا چلے جائیں وہاں پہ بھی ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جو بہت سارے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اسی طرح کپڑوں کے معاملے میں الیکٹرانک گوڈس کے معاملے میں کمپیوٹر آپ, آپ نام لیں کسی چیز کا کارپیٹ فرنیچر گھر کے برتن اور بڑی کنزیومر آئٹم کوئی بھی ہوں بعض پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں آپ تو ہوٹل میں آ گئے آپ کو ایک ہوٹل جو ہے وہ پاکستان میں ملے گا اسی نام کا ہوٹل آپ کو امریکہ میں ملے گا وہی آپ کو تھائی لینڈ میں ملے گا ان کی ایک اپنی چین ہے اور زندگی کی, کی ہر واک میں اس طرح کی ہیں انہیں کہتے ہیں ٹی این سیز ٹرانس نیشنل کارپوریشن اب آپ دیکھیے میڈیا کے اندر صرف پچھلے پندرہ بیس سال میں کیا ہوا کہ کتنی ڈومیننس رہی ہے ان ٹی ای کی ان کی ایکٹیوٹی جو ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے جیسے کچھ کمپنیز کے نام آپ نے سنے ہوں گے یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ٹائم وارنر ڈزنی کا نام آپ نے سنا ہوگا بٹلز مین وائی کام نیوز کارپوریشن یہ ان کی یہ جنرلی یہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں امریکہ سے یہ بڑی بڑی کمپنیاں میڈیا کے حوالے سے یہ فلمیں بھی بنا رہی ہیں ان کے اپنے ٹیلیویژنس بھی ہیں ریڈیو سٹیشنز بھی ہیں ان کے پاس اخبارات بھی ہیں لیکن پچھلے پندرہ بیس سال سے جب سے یہ گلوبلائزیشن کی ایک ویو چلی ہے اور یہ جو کانسیپٹ سامنے آئی ہے یہ میڈیا کے اندر بھی آئی ہے نا جیسے باقی ایریاز میں گئی ہے تو میڈیا کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے جو اخبارات تھے وہ خریدنے شروع کر دیے بہت سارے جو میڈیا کی آرگنائزیشن تھے ان کے مرجرز کروا لیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سارے میڈیا کے مختلف ایریاز ہیں اس میں ایک کمپنی کا کنٹرول ہو جاتا ہے آپ پھر جو چاہیں فرض کریں گے آپ نے پچاس اخبارات جو ہیں وہ سارے خرید لیے جو مختلف جگہوں پہ تھے. اب کیا ہے اب آپ کی ڈومیننس ہو گئی ہے کیا آپ چاہیں گے کہ ان پچاس اخباروں کی پالیسی اس طرح کی ہو کوئی روک بھی نہیں سکتا آپ نے وہ خرید لی ہوگی آپ کو یہ جان کے تو حیرت ہوگی کہ یہ جو میڈیا کے یہ کمپنیز ہیں ان کے بزنس کا ولیوم کیا ہے جیسے بزنس کی ہم اگر بات کریں چوبیس بلین ڈالر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ کتنے ہیں تھوڑا ویری کرتا ہے فگر تھرٹی ٹو بلین سے لے کے تھرٹی فائیو بلین تک ویری کرتا ہے کبھی کم تھوڑا لیکن اس رینج میں کے اوپر ادائیگی کے اوپر ہمیں بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں ڈیٹ سروسنگ جسے ہم کہتے ہیں اسی طرح ٹائم وارنر ذکر کیا 25 بلین ڈالر ان کی ویلیو ہے ایسے اور نیوز کارپوریشن بہت سارے نیوز کے ہولڈ کرتی ہے دس بلین ڈالر یہ تو ہم نے کچھ مثال دے رہے ہیں اور دنیا میں اس قسم کی بہت ساری میڈیا کے حوالے سے کمپنیز ہیں جو مرجر کی وجہ سے اور کا والیوم بڑھتا جا رہا ہے ان کا ایری آف انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اب کیا ہے جو بات کباہت کے حد تک ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں گلوبلائزیشن جو ہے کس طرح سے آ رہی ہے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس کے رولس موجود ہیں دنیا بھر میں جس طرح آپ کوئی بھی اور چیز خرید سکتے ہیں اس طرح آپ کسی بھی ملک کے اخبارات کو بھی خرید سکتے ہیں آپ پرائیویٹ چینلس کو بھی خرید سکتے ہیں جیسے آپ بینکس کو خرید سکتے ہیں آپ اور چیزوں کو خرید سکتے ہیں آپ میڈیا کی بہت ساری چیزوں کو بھی خرید سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے ہم نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کافی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے اور ایک اپروچ اس قسم کی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے کہ میڈیا کو کس طرح سے ایک لیول پہ لایا جائے پوری دنیا میں تاکہ اس کو جو کنٹرول کرنے والے ہاتھ ہیں وہ چند رہ جائیں اور یہ جو ہے کہ جو میس لیول پہ مختلف دنیا کے لوگ مختلف سوسائٹیز کے لوگ جو اپنی آواز پہنچاتے رہتی ہیں اور میڈیا ان کو کرتے رہتے اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے ویری سکسیزفل اب کیا ہے جو میڈیا کے اوپر جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اگر کسی ناقص چیز کے بارے میں بحث ہو اور اس پروڈکٹ کے حوالے سے بزنس کا ولیوم بہت زیادہ ہو تو وہ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں میڈیا کو پہلے تو ایڈورٹائزمنٹ جو ایڈورٹائزمنٹ سے ان کے تھرو کرتے تھے اب وہ ڈائریکٹلی کرتے بیکاز دی اون دا میڈیا بہت سارے میڈیا پہ اب یہ اب یہ شکایت بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بہت سارے جو میڈیا ہیں جو ٹی وی چینلز ہیں جو اخبارات ہیں وہ لوگوں کے مسائل پہ اس تندہی کے ساتھ بات نہیں کرتے جس پہ پہلے وہ کیا کرتے تھے ساری دنیا میں یہ شکایت کامن ہوتی جا رہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لوکل ایشوز کو پسے پوسٹ پہ ڈال کے جو انٹرنیشنل لیول کے گفتگو ہے اس میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کر رہے دوسرا میڈیا کا جو میجر پورشن خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا کا اور چونکہ وہ بہت پاپولر بھی ہے اس کا ایک بہت بڑا پرسینٹیج ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہا ہے آپ جو سنجیدہ ڈراموں کا رواج تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے مزاحیہ ڈراموں کی طرف آپ زیادہ چلے جائیں سیٹ کمپ جیسے ہم نے کہا تھا سچویشنل کامیڈی کی طرف آپ چلے جائیں ایک کے بعد دوسری اس طرف سے آ رہی آپ میوزک کے پروگرام بنا لیں آپ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہے بنا لیں عوامی مشکلات کے حوالے سے بات جتنی کم ہو اتنا بہتر ہے ابھی بھی کئی ممالک میں بات ہو جاتی ہے آپ ان کے جو لوکل نیوز ٹیلیویژن ہے اس کے اوپر آپ کو ایسی کئی چیزیں ملیں گی لیکن جو میس کمیون کے یہ اسٹوڈینٹس کا بہت اچھا موضوع ہے اور کچھ ویسے اتنا جب آپ سوسائٹی میں گھومتے پھرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی کباہتے موجود ہیں لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو مار رہے اس لیے بہت زیادہ پرابلمس ہیں لیکن جب آپ اپنے میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ رنگ برنگے اشتہارات ملتے ہیں بہت زیادہ جبکہ سوسائٹی کا بہت زیادہ آؤٹ لک بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ کو وہاں ملتے ہیں آپ کو وہاں پہ ہنسی مزاق کے بہت سارے پروگرام ملتے ہیں آپ کو میوزک کے بہت سارے پروگرام ملتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ یو in لوگ انلڈ آف انٹرٹینمنٹ اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے کہ زندگی میں کچھ ریلیف بھی ہونا چاہیے مطلب زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دکھوں اور پریشانیوں اور کباہتوں کے ساتھ گزار دی جائے زندگی میں کچھ رنگا رنگی ہونی چاہیے یہ جو پلیئر کا ایلیمنٹ ہے یہ جو رنگا رنگی کا ایلیمنٹ ہے یہ وہ جو ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی یہ کنزیومرزم کے کلچر کو تقویت دیتا ہے اور وہ لوگ جو منی جسے ہم کہتے ہیں کہ منیڈ پیپل یا وہ لوگ جو مڈل کلاس کے یا اپر مڈل کلاس کے ہیں جو پیسے خرچ کر سکتے ہیں وہ اس میں they feel very اور یہی ایک جو گلوبلائزیشن کی ہے اور جو اسپیسیفک اپروچ ہے media یہی ایکزیکٹلی exactly اس طرح سے ہے کہ آپ اس ہر سوسائٹی میں اس طرح کے آڈینس کو ایڈریس کریں جو انفلوئنس بھی رکھتے ہوں اور جو اس بات میں بلیو کرتے ہوں کہ دس از دا میڈیا از مینٹ فار مور میڈیا از مینٹ فار انٹرٹینمنٹ اور جو ایشوز ہیں وہ جو بین الاقوامی ایشوز ہیں آپ ان کی اوپر ڈسکشن کریں ہر وقت آپ کچھ براعظموں کے درمیان اور بڑی بڑی قوموں کے درمیان ہونے والے نیگوسی اور دو تین جو ایک بڑے بڑے مسئلے ہیں دنیا میں جو نہال ہونے میں آ رہے ہیں اور ان کی اوپر اتنی ڈبیٹ ہو چکی ہے میڈیا کے اوپر کہ اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں گھنٹوں کی ڈبیٹ ہو چکی ہے ان ایشوز پہ اور ابھی تک ان کے ریزولوشن کا کوئی چانس نظر نہیں آتا یوناٹیڈ نیشنز کے حوالے سے بائیلیٹرل حوالے سے ریجنل حوالے سے ان کا کوئی نہیں آتا وہ ڈیبیٹ آپ سنتے جائیں جب بھی آپ ٹی وی آن کریں ڈیبیٹ کے نام پہ آپ وہ والی بات سن لیں لیکن مقامی ایشوز کے اوپر آپ نہ آئیں کہ فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے فلاں گاؤں میں کیا ہو رہا ہے فلاں قصبے میں کیا ہو رہا ہے فلاں کھیتوں میں کیا ہو رہا ہے ان فیکٹریوں میں کیا ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی جو کباطیں ہیں یا لوگوں کے مسائل ہیں میڈیا اس کی کتنی ریفلیکشن دے رہے. میس کمیونکیشن کے جو لوگ ہیں جیسے آپ ہیں یعنی ہم لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ ہاں میڈیا کو اس حوالے سے دیکھیں کہ میڈیا کتنی ریفلیکشن اس کی دے رہا ہے کیونکہ یہ چیز بہت اب محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے کہ گلوبلائزیشن کی اس ویو میں میڈیا کو انفلوئنس کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ بہت طاقتور ہیں وہ کئی حوالوں سے میڈیا کو انفلوئنس کرتی ہیں اور ایسا کلچر پروڈیوس کر رہی ہیں جس کے اوپر بہت آپ جو سمجھیے کہ اعتراض کی گنجائش بھی بہت ہے اور جس پہ ایکچولی اعتراض جو ہے وہ ہو بھی رہا ہے بہت سارے حوالوں سے جیسے ابھی ہم آپ کو ایک مثال دیتے آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے ہیں کہ کلچر پہ کس طرح سے یہ چیز ہو رہی ہے کلچر ہی تو ایک آپ چینج کر لیں کسی سوسائٹی کا تو آپ جو سمجھئے کہ آپ نے پچاس فیصد کام تو کر لیا اگر آپ لوگوں کو ان کی جو صدیوں کی ٹریڈیشن ہیں اس میں سے نکال کے صرف کنزیومرزم کے اس کلچر کی طرف لے جائیں ویئر یو کے دا ولڈ از مینٹ فار پلیئر اینڈ میڈیا ان فیکٹ از اے جسٹ ٹو کمیونکیٹ دیز اینڈ کلر اینڈ پلیئر یہ زیادہ پرپز سر کرتا ہے ویلوز کا کلچرل ویلوز کا جو چاہتی ہے یہ گلوبلائزیشن کی ویب ایک مثال ہے چھوٹی سی آپ سے میں یہ شیئر بھی کر سکتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کرکٹ کی میچز آپ دیکھا کرتے تھے اور پاکستان میں جیسے کہا جاتا ہے اسٹیٹ کنٹرول ایک ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی جسے ہم کہتے ایک ہی چینل ہوتا تھا آپ اس کے اوپر دیکھتے تھے اچھا بھلے سے وہ میچز آسٹریلیا میں ہو رہے ہوں ویسٹ انڈیز میں ہو رہے ہوں انگلینڈ میں ہو رہے ہوں یہ میں نے اس لیے نام لیا ہے کہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے ان سوسائٹیز کا اپنی وہاں کی ایک لیونگ ہے لوگوں میں اس کا ایکسپٹینس لیول بہت ہائی ہے لیکن وہ ہمارے یہاں کے کلچر سے بہت مختلف ہے جب آپ پی ٹی وی پہ کرکٹ میچ فار انسٹنس آپ دیکھتے تھے تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ اوورس کے درمیان جو کیمرہ پین کرتا ہے وہ ایسی جگہوں پہ پین نہیں کرتا جو آپ کی کلچرل ویلو سے کانفلکٹ رکھتے ہیں اور آپ آپ کچھ ایسے امیجز نہیں دیکھ سکتے گراؤنڈ میں جو کہ گراؤنڈ میں موجود ہیں لیکن آپ وہ نہیں دیکھ سکتے پی ٹی وی کو یہ پتا ہے کہ جس سوسائٹی کے لیے وہ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ کیا, ہے, کیا نہیں ہے اور زور لگا کے آپ اس کلچر کو چینج کرنے پہ بلیو نہیں کرتے اب کیا ہے اب یہ والے جو رائٹس ہیں یہ انٹرنیشنل کارپوریشن اور جو بڑی بڑی میڈیا کمپنیز انہوں نے لے لی ہیں بہت سارے ممالک میں اب کیا ہے؟ میچ دیکھ رہے ہیں، کے درمیان کیمرہ پین کرنے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر کچھ ایسے امیجز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ہو سکتی ہے بھی ایسی سوسائٹی کے لیے جس کا اس سوسائٹی سے تھوڑا سا ایک لائن کے لیے ایسے ایڈز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلچر لیکن آپ بس اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دفعہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں پھر کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ انڈائریکٹ طریقے سے یہ جو گلوبلاشن کی ایک ویو ہے میڈیا کے اندر وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے آپ اس پہ سوچیے آپ بڑے ہوتے جا ہیں آپ بھی ہی سوچئے کہ اس کا جو سولوشن ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس کا کوئی سولوشن نہ لیکن ہم نے بات کر لی کہ میڈیا اور گلوبلاشن کا آپس میں کس طرح سے لنکھے? اگلی دفعہ آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع پہ پھر بات ہوگی اس وقت خدا حافظ